والسلام على سید اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز فرماتے تو رفع الیدین کرتے رفلیہ دین کرنا نماز کے آغاز میں یہ مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے نماز کے شروع والے رفلیہ دین کو تمام تر فرق تمام تر گروہ مسلمانوں کے وہ مانتے ہیں کہ نماز کے شروع میں رفلیہ دین کرنا مصنون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے اور اس بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ رفلی دین علمی طور پر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن عملی طور پر یہ مسئلہ مختلف ہی بن گیا ہے کہ رف دین کرنا کیسے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نماز کا آغاز کرتے رافع یہ دئی ہی حضبہ من کی بئی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حزبہ من کی بئی ہی کم کے برابر ایک روایت کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے حیالہ اردو نئی ہی کانوں کے برابر اور ایک روایت میں اس کی اور بھی وضاحت آتی ہے علا شاہ ناتی اردو ہی کان کی چربی یہ کان کی نیچے والی لو اس کے برابر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. یعنی دونوں ہاتھوں کو رفلیہ دہان کرنے کے لیے کم از کم کندھوں تک اور زیادہ سے زیادہ کان کی لو تک اٹھانا ہے اس سے اوپر نہیں لے کے جانے اور اس سے نیچے نہیں لے کے آنے بلکہ کان کی لو اور کندھے کے درمیان درمیان ہاتھوں کو رکھنا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں کم از کم کندھے تک زیادہ سے زیادہ کان کی لو تک کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ربڑیے دہن کرتے ہوئے بس ہاتھوں کو ہلکا سا اشارہ کر دیتے ہیں وہ کندھوں تک بھی نہیں پہنچتے اور کچھ اٹھاتے ہیں تو وہ کانوں سے بھی اوپر لے جاتے ہیں یہ دونوں طریقے غلط ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہاتھوں کو کم از کم کندھے تک زیادہ سے زیادہ کان کی لو اس سے اوپر نہیں لے کے جانا نیچے نیچے رہنا ہے اور کندھے سے نیچے نہیں جانا کم از کم اس کے برابر تک ہاتھ آئے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمارے قبلے کی طرف بندہ متوجہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران اپنے تمام تر آذاف ہو ہتل مقدور ہر ممکن حد تک قبلے کی جانب کرتے تھے تو رفڑی بیان کرنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا ہے تو اس لیے ہتھیلی کا رخ جو ہے یہ بھی قبلے کی جانب ہونا چاہیے ہاتھ اس طرح اندر کی طرف چہرے کی طرف ہتھیلی نہ ہو اندر کو بڑھے ہوئے نہ ہو اور نہ ہی ہاتھ اس طرح نیچے کو جھکے ہوئے ہو بلکہ ہاتھ بالکل سیدھا ہو اور ہتھیلی کا جو رخ ہے یہ تبلے کی جانب اور رہی ہاتھوں کی انگلیاں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو آپس میں جوڑتے اور نہ ہی ان کو کھولتے مطلب یہ ہے کہ کلو ہاتھوں کی انگلیوں کو نہ جوڑنا ہے نہ تو ان کو کھولنا ہے بلکہ ہاتھوں کی انگلیوں کو ان کی اپنی اصلی حالت پہ رہنے دیں فطری طور پر بندے کے ہاتھ جس طرح ہوتے ہیں بس ہاتھ سیدھا کریں ہتھیلی اس کی رخ اس کا قبلے کی جانے کو انگلیوں کو اپنی حیرت اور حالت پر رہنے دیں فطری طور پر بندے کی ہاتھوں کی انگلیوں کی جو حالت ہوتی ہے وہی وہ رہے صرف مڑی ہوئی نہ ہو بالکل سیدھی ہوں تاکہ استقبال قبلہ قبلے کی طرف ہونے کا جو حق ہے ہاتھ کا وہ اس کو مل جائے پورا ہو جائے یہ طریقہ کار ہے رب ال کے بیان کرنے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے تو توفیق پہلے ہی تو کل تو وہ عید ہی